السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نسبت کے حصول میں معاون چیزوں میں سے دوسری چیز وضو پر متعمت ہے انسان ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے الا حافظ وضو کی حفاظت کامل مومن ہی کر سکتا ہے تو بندہ اپنی عادت بنائے کہ جب بھی وضو ٹوٹے تو فوراً نیا وضو بنائے اور اس کے بہت سے برکات ہیں ایک تو ایک ہے روحانی پکیزگی روحانی تہارت حاصل ہوتی ہے اور دوسری ایک ہے کہ امام غزالی رحمہ ہیں کہ وضو سے پہلے اور بعد میں دل کی کیفیت میں بڑا فرق ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تو کوئی عبادت کا وقت ہے نہیں سونے کا وقت ہے حرام کرنے کا وقت ہے تو بنانے کی ضرورت نہیں اگر نیند کے حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا ہمارے اکابر اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے سوتے وقت وضو فرماتے ہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ سوتے وقت جو کیا جاتا ہے اس میں تخفیف ہوتی ہے تخفیف کا مطلب یہ ہے آزا کو ایک ایک دفعہ دھوئے صرف فرائض کو پورے کریں تو یہ بھی کافی ہے لیکن وضو کی بند پابندی کرے با عضو رہنے کی اس کے لیے چند باتیں بھی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے یہ مانگنے کی چیز ہے دوسری بات یہ کہ جو بادی اشیاء ہیں معدے میں ہوا پیدا کرتے ہیں چند دینوں کے لیے ان سے پرہیز کریں اور تیسری بات یہ کہ فراغت کو اطمینان کے ساتھ کریں جب بندہ تک قزائے حاجت اطمینان کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے بھی وضو کے قائم رہنے میں بڑی مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ صاحب فرما